و شر العمور محداتحا وک اللہ محدم بدآ وک اللہ بدعاطم غلال وک اللہ بما عطن فنار مقصد نمبر چھ المعاملات اور مقصد نمبر چھ المعاملات کی پہلی کتاب کتاب البیو اور کتاب البیو کا چھبیسواں باب باب اشف آ کے باب شفا کے ان کے ذیل میں ہم نے دو حدیثیں پڑھی تھیں حدیث نمبر تیرہ سو آٹھ ون تھری زیرو ایٹ اور حدیث نمبر تیرہ سو نو ون تھری زیرو نائن ہے جو پہلی حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی علیہ صدنام نے فرمایا کہ ہر وہ مال جو تقسیم نہ کیا گیا ہو دو آدمی اس میں شریک ہیں مال تقسیم نہیں کیا گیا تو اس میں ہے شفا کا حق ہے کس کو اس آدمی کو جو آپ کا شریک ہے آپ اپنا حصہ بیچ ڈالتے ہیں کسی اور کو دے دیتے ہیں اور اپنے شریک سے پارٹنر سے نہیں پوچھتے کہ آپ کو اس میں دلچسپی ہے یا نہیں تو وہ آپ کو عدالت میں لے جا سکتا ہے اور جتنی قیمت آپ نے اس آدمی کو ادا کی ہے جس نے آپ کا حصہ آپ سے خریدا ہے اتنی قیمت پہ آپ کا پارٹنر آپ کا شریک آپ کا حصہ آپ سے خرید سکتا ہے لے سکتا ہے اس کا حق پہلے ہے کسی اور کا بعد میں ہے تو یہ اصول آپ نے بیان کیا تھا اس مال کے بارے میں اس زمین کے بارے میں اس باغ کے بارے میں اس دکان کے بارے میں جو تقسیم نہ کیا گیا ہو اور فرمایا کہ لیکن اگر تقسیم ہو چکی حدود واضح ہو چکی پتہ چل چکا کہ اس کا حصہ یہ والا ہے اس کا حصہ یہ والا ہے بارڈرز کیم کر دیے گئے راستے واضح ہو چکے پھر شف ایک حق نہیں ہوگا تو یہ پہلی حدیث بتا رہی ہے کہ شف ایک حق صرف اس پارٹنر کو ہے جس کا آپ کے ساتھ حصہ اس انداز سے ہے کہ یہ طے نہیں ہے کہ اس مشترکہ زمین میں مشترکہ باغ میں مشترکہ دکان میں آپ کا حصہ کون سا ہے اور اس کا حصہ کون سا ہے یہ طے ہے کہ آپ کا آدھا حصہ اس کا آدھا حصہ آپ کا ایک چوتھائی اس کا تین چوتھائی آپ کا ایک تہائی اس کے دو تہائی لیکن آپ کا حصہ کون سا اس کا کون سا یہ تقسیم نہیں کیا گیا تو جب یہ صورتحال حال ہو اور آپ اپنا حصہ بیچنا چاہیں تو پہلے پہلا نمبر اس کا ہے پہلا حق اس کا ہے جو آپ کا شریک ہے پہلے آپ اس سے پوچھیں اگر اس کو نظر انداز کر کے آپ کسی اور کو بیچ ڈالتے ہیں تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور شفا کا مقدمہ دائر کرے اور عدالت اس کے حق میں یقیناً فیصلہ کرے گی لیکن اس حدیث میں آپ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ شفا اس مال میں ہے اس زمین میں ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو اگر تقسیم ہو چکی ہے حدود قائم ہو چکی ہیں راستے وادے ہو چکے ہیں پھر کوئی شفا نہیں لیکن حدیث نمبر تیرہ سو نو جو ہم نے سب سے آخر میں کل پڑی تھی جس کے راوی امر بن شریف تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں ساتھ بن ابو وقاص کے پاس تھا تو مصور بن مخرمہ آ اور پھر ابو رافع آ تو ابو رافع نے مصور بن مخرمہ کے سامنے مطالبہ کیا کس سے سعد بن ابو اقاص سے کیا مطالبہ کیا کہ آپ میرے دو گھر خرید لیں تو انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں خریدنا چاہتا تو مصور نے تائید کی کس کی ابو رافع کی اور کہا آپ کو یہ خریدنا ہوں گے آپ خریدیں تو سعد نے کہا بھائی اگر میں نے خریدے تو پھر میں چار ہزار چار ہزار درم سے زیادہ نہیں دوں گا وہ بھی قسطوں کی شکل میں نقد نہیں ملیں گے تو ابو رافع کہتے ہیں کہ مجھے میرے ان دو مکانوں کے بدلے میں پانچ سو دنار مل رہے ہیں سونے کے سکے مل رہے ہیں آپ چار ہزار درم کہہ رہے ہیں چاندی کہہ رہے ہیں جب کہ مجھے پانچ سو دنار مل رہے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ ہی کو دوں گا کیوں کیونکہ فرمایا تھا نبی علی سات اسلام نے کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے یہاں پہ تذکرہ کس کا آ گیا پڑوسی کا پہلی دیس میں تذکرہ کس کا تھا شریک کا پارٹنر کا جو آپ کا حصہ دار ہے اور وہاں بات ہو رہی تھی اس مال کی جو تقسیم نہیں ہوا جس میں یہ پہچان نہیں ہے کہ ایک شریک کا حصہ کون سا ہے اور دوسرے کا کون سا ہے ایک حصہ دار کا حصہ کون سا ہے اور دوسرے کا کون سا ہے اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ بھی شفا کاکدار ہے اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پڑوسی بھی حقدار ہے تو اب بظاہر دونوں حدیثوں میں کچھ تضاد سا محسوس ہوتا ہے ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے کیونکہ پڑوسی جو ہے اس کا حصہ معلوم شدہ ہے تقسیم شدہ ہے اس کا اپنا پلاٹ ہے آپ کا اپنا ہے اس کی اپنی زمین ہے آپ کی اپنی ہے اس کا باغ اپنا ہے آپ کا اپنا باغ ہے اور پہلی دیس میں کہا گیا تھا کہ جب حدود واضح ہوں راستے واضح ہوں تو پھر کوئی شفا نہیں اور دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ پڑوسی جو ہے اس کو بھی شفا کہا کا حاصل ہے اب یہاں پہ کیا کیا جائے گا تو یاد رہے کہ ایک اور حدیث آتی ہے ابو دعود شریف میں جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کا نمبر ہے تین ہزار پانچ سو تھری 518 اس میں آپ فرماتے ہیں الجار الحق بشفاتی جا رہی جو ہے آپ نے پڑوسی کے شفے کا زیادہ اقدار ہے لیکن اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ پڑوسی کا انتظار کیا جائے گا چاہے وہ غیر موجود ہو جب وہ آئے تو اس سے پہلے بات کی جائے فرمایا لیکن آپ کہتے ہیں ادا کا نتلی کما واحدن پڑوسی شف کا تب حقدار ہے جب دونوں کا راستہ ایک ہو اسے پتا چلا کہ اگر راستے الگ الگ ہیں اس کا اپنا راستہ ہے اس کا اپنا راستہ ہے تو پھر پڑوسی کا حق نہیں ہے لیکن اگر راستہ ایک ہو پھر حق ہے امام عبل قیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے پہ بڑی شاندار گفتگو کی ہے وہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہتے ہیں سارا اختلاف ذکر کرنے کے بعد پڑوسی کا مسئلہ کہ پڑوسی کو شفے کا حق ہے یا نہیں کہتے ہیں کہ درمیانہ قول اور وہ قول جو تمام دلیل کو جمع کر لیتا ہے تمام دلیل کی روشنی میں وہ قول اختیار کیا گیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں پڑوسیوں کے درمیان کوئی ایسا حق ہے جو مشترک ہے راستہ دونوں کا ایک ہے؟, ایک ہے یا پانی دونوں کا ایک ہے پانی دونوں کا کیا ہے, ہے مثال کے طور پہ زمین پہ ایک چشمہ ہے ایک چشمہ ہے اب ذہرا وہ چشمہ ایک حصے میں ہوگا اور پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ آپ دونوں اس میں شریک تھے اور دونوں کا یعنی کہ مال جو تھا کیا تھا تقسیم نہیں ہوا تھا اب آپ تقسیم کرنے لگے لیکن تقسیم ہو گیا بارڈر کیم ہو چکے آپ اپنے حصے میں ہیں وہ اپنے حصے میں ہے ایک حصے میں پانی آیا دوسرا جو ہے وہ پانی سے معلوم ہے لیکن دوسرا پانی آپ سے لیتا ہے وہ پانی کس سے لیتا ہے آپ سے لیتا ہے اب آپ کیا کرنے لگیں آپ بیچنے لگیں اب اگرچہ آپ شریک نہیں رہے ایک عرصے سے آپ شراکت کے بغیر بطور پروسی چل رہے تھے اب آپ بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن دونوں کا پانی ایک ہے یا دونوں کا راستہ ایک ہے تو پھر یہاں پہ پڑوسی جو ہے اس کو شفے کا حق کا اثر ہے صرف پڑوسی ہونے کی وجہ سے نہیں کس وجہ سے کوئی نہ کوئی حق ایسا ہے جس میں دونوں شریک ہیں تو وہی مسئلہ شراکت کا آ گیا تو امام لقیم کہتے ہیں کہ جب دونوں پڑوسیوں کے درمیان کوئی ایسا حق ہو جس میں دونوں شریک ہوں کہتے ہیں مثال کے طور پر راستہ یا پانی یا کوئی اور چیز تو پھر شفا ثابت ہو جائے گا شفے کا حق مل جائے گا کس کو پڑوسی کو اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے دونوں کے اپنے اپنے حصے ہیں تقسیم شدہ ہیں اور کوئی مشترکہ حق بھی نہیں ہے نہ راستے کا نہ پانی کا نہ کوئی اور تو پھر پڑوسی کو شفا کا حق نہیں ہے تو یہ تھا شفا کے بارے میں چونکہ کل گفتگو کچھ رہ گئی تھی اس لیے میں نے چاہا کہ آج یہ گفتگو مکمل کر دی جائے اس کے بعد ہم آتے ہیں باب نمبر 27 کی طرف بلکہ باب باب نمبر 27 کی طرف بڑھنے سے پہلے جو باب نمبر 25 تھا اس میں گفتگو ہوئی تھی کس اس کے بارے میں سلم کے بارے میں اور سلم کے بارے میں میں نے گزارش کیا کی تھی کہ سلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ گندم خریدنا چاہتے ہیں کھدورے خریدنا چاہتے ہیں آپ اڈوانس پیسے جمع کروا دیں گے قیمت آپ اڈوانس جمع کروا دیں گے ریٹ ابھی سے طے ہو جائے گا آج کل پاکو ہند میں کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا کہ جی میں نے کسی سے یہ طے کیا ہے معاملہ کہ تم یہ پیسے لے لو پچاس ہزار میں اس کے بدلے میں تم سے گندم لوں گا چھ مہینے کے بعد سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق یہ نہیں چلے گا یہ غلط ہے یہ کیا ہے یہ غلط ہے ہاں یہ ہوگا کہ ابھی سے ریٹ طے ہو جائے گا اگر وہ سستا ہو یا مانگا ہو جس پہ بھی آپ دونوں کا اتفاق ہو جائے تو ابھی سے ریٹ طے ہو جائے گا وقت بھی طے ہو جائے گا کہ پیسے میں آپ کو آج دے رہا ہوں اور آپ گندے مجھے چھ مہینے کے بعد دیں گے یا آٹھ مہینے کے بعد یا سال کے بعد کتنی گندم کتنے کلو کون سی گندم اور یعنی کہ گندم کی کوالٹی وغیرہ سب کو وہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا تو یہ جو ہے یہ سلم ہے اور یہ کیا ہے یہ جائز ہے یہ کیا ہے یہ جائز ہے قیمت پہلے اور وہ چیز جو ہے وہ بعد میں ملے گی اس میں کئی دفعہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جس سے آپ گندم خرید رہے ہیں اس کے پاس وہ گندم ابھی موجود نہیں ہے اور شریعت کا اصول ایک یہ ہے کہ آپ وہ چیز نہیں خرید سکتے جو اس کے پاس نہ ہو جو بیچ رہا ہے اور اس کو بیچنے کی جانچ نہیں ہے آپ کو خریدنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی اس حدیث سے کیا مراد ہے اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو خاص چیز خرید رہے ہوں مثال کے طور پہ آپ کا نام کیا ہے آپ دانش ہے اور یہاں پہ ایک اور صاحب ہیں مثال کے طور پہ بدیر ہے بدیر جو ہے اس کے پاس کوئی موبائل ہے میں وہ خریدنا چاہتا ہوں اور بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ موبائل میرے ساتھ آپ سودا کریں اس کا اس سے لینا میری ذمہ داری اب میرا اور آپ کا سودا ہو گیا آپ یہ عام موبائل کا نہیں وہ خاص موبائل کا تو یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ مجھے فلاں کمپنی کا موبائل چاہیے اس ماڈل کا چاہیے اس رنگ کا چاہیے اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے یہ سب کچھ طے ہو جائے اور وقت طے ہو جائے اس وقت موقع پہ آپ مجھے موبائل لا کر دیں گے جہاں سے بھی لا کر دیں تو یہ خاص موبائل نہ ہوا یہ خاص موبائل نہیں ہے یہ کیا عام اوصاف بتا دیے گئے ہیں خوبیاں بتا دی گئی ہیں عربی میں کہتے ہیں مواصفات بتا دیے گئے ہیں تو وہ بتا دیے گئے ہیں اور وہ آپ نے لا کر دینا ہے جیسے گندم میں تھا گندم تو موجود ہی نہیں ہے تو کیا خاص تو اس کو کیا نہیں گیا لیکن یہ ایسی گندم ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی اور صاف جو ہیں اس قدر بتا دیے جائیں کہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو یہ کیا ہے یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ خاص چیز کے بارے میں اگر آپ بات کریں جو کسی اور کی ملکیت میں ہے اور وہ آپ مجھے بیچیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ غلط ہو جائے گا یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اچھا جی اور کیا تھا اس میں ہاں اب اس میں بات یہ گولڈ کی یہ بوزو میں نے دوبارہ سے یہ چھیڑا ہے کہ گولڈ کی گفتگو رہ گئی تھی گولڈ میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے سونے میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیا کہ میں آپ کو ایڈوانس پیسے جمع کروا دوں اور سونا میں سال کے بعد لوں یا مینے کے بعد لوں یا ہفتے کے بعد لوں یا ایک دن کے بعد لوں یا ایک گھنٹے کے بعد لوں کچھ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وہ چھ چیزیں ہیں اور چھ میں سے آپ دو کی طرف پہلے آ جائیں سونا چاندی سونے کی سونے کے ساتھ جب بہ ہوگی تو مقدار بھی ایک ہونی چاہیے اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں چاندی کی چاندی سے بہ ہوگی تو کیا ہونا چاہیے مقدار بھی ایک اور ایک ایک ہاتھ سے لیں اور ایک ہاتھ سے دیں لیکن جب ایک طرف سے سونا ہو دوسری طرف سے چاندی ہو تو پھر مقدار تبدیل ہو سکتی ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ایک ہاتھ سے دیں گے ایک سے لیں گے تو جو صورت حال سونے اور چاندی ایک طرف سے سونا ایک طرف سے چاندی ہے جو اس میں اصول ہے وہی اصول ہے کہ اس میں روپے اور گولڈ میں پاؤنڈ اور گولڈ میں ڈالر اور گولڈ میں کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں البتہ ظاہر ہے کہ پاؤنڈ کی مقدار اور ہوگی گولڈ کی مقدار اور ہوگی تو اس لیے گولڈ اور سونے چاندی میں سلم نہیں چلے گی اس میں یہ یہ بہن ہی چلے گی کہ آپ ایڈوانس پیسے دے دیں اور یہ سونا بعد میں لے لیں ایڈوانس پیسے دے دیں اور چاندی بعد میں لے لیں اس میں یہ یہ یہ اصول نہیں چلے گا کیونکہ اس کے بارے میں میرا کہ موجود ہے ہمارے پاس آپ نے صاف صاف بتایا ہے اور اس کے بعد رہے گی گندم تو گندم جب آپ پیسوں کے بدلے میں خرید رہے ہوں گے کھجورے جب آپ پیسوں کے بدلے میں خرید رہے ہوں گے تو پھر آپ پہلے پیسے جمع کروا دیں پہلے گولڈ جمع کروا دیں پہلے چاندی جمع کروا دیں ڈالر پاؤنڈ جمع کروا دیں گندم بعد میں لے کوئی مسئلہ نہیں لیکن گندم دے کر گندم دیں ابھی میں آپ کو گندم دے دوں اور آپ چھ مہینے بعد مجھے گندم دیں گے تو اس میں وہی اصول چلے گا کیا مقدار بھی برابر اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں اس میں بھی ادار نہیں چلے گا گندم میں ادار تب چلے گا خجرے میں ادار تب چلے گا جب ایک طرف سے پیسے ہوں گندم نہ ہو کیا ہوں پیسے ہوں ڈالر ہوں روپیہ ہو گولڈ ہو چاندی ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ وضاحت کر دینا ضروری تھا اچھا اب ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ کس کی ہے مثال کے طور پہ موبائلوں کی ہے آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں اور شاپ والے سے آپ بات کرتے ہیں کس کی موبائل کی مجھے موبائل چاہیے ایسا ایسا موبائل چاہیے وہ آپ کے ساتھ بات کیا کر لیتا ہے پکی کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو اتنے میں مل جائے گا پچاس ہزار روپئے مل جائے گا ہر چیز طے ہوگی موبائل کس کمپنی کا کس رنگ کا کس حالت کا کس ماڈل کا سب کچھ طے ہو گیا پیسے بھی طے ہو گئے یا پیسے آپ نے دے بھی دیجیے اب وہ ساتھ والی شاپ پہ گیا اس کے پاس نہیں تھا موبائل سات والی شاپ پہ گیا اور وہاں سے اس نے موبائل خریدا بے پکی کی اور پھر لا کر آپ کو بیچ ڈالا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ساتھ والی شاپ پہ جائے اور موبائل لے آئے بے نہیں پکی کی سات والی شاپ سے آپ کو لا کر دے دے اور آپ کو بیچنے کے بعد اب جا کے اس سے بات کرے ساتھ والی دکان کے مالک سے اچھا جی وہ تو میں نے جو موبائل لیا تھا بیچ دیا میں نے آپ بتائیے آپ نے میرے ساتھ کیا ریٹ لگانا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ چیز بیچ ڈالی ہے جو جس کے آپ مالک نہیں بنے تھے آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی تھی تو وہ کیا ہو جائے گا وہ غلط ہو جائے گا اس کے بعد اب ہم آتے ہیں باب نمبر 27 کی طرف باب اور یہ باب کس کے بارے میں ہے رہن کے بارے میں کوئی چیز گروی رکھنے کے بارے میں اور حدیث نمبر کون سی ہے تیرہ سو دس تیرہ سو دس یعنی کہ ون تھری ون زیرو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان رضی اللہ عنہا روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی یہودین اجل بے شک نبی علیہ السلاۃ وسلام نے خریدا کیا خریدا غل... غلہ غلّہ خریدا کس سے یہودی سے اور وہ غلہ کیا تھا وہ دوسری روایت میں آ رہا ہے کہ وہ غلہ جو تھے تو آپ نے غلہ خریدا من یہودی ایک یہودی سے ن ایک وقت مقررہ تک کے لیے یعنی کہ قیمت بعد میں دوں گا تو اس حدیث سے ایک تو مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ادھار پہ ادھار پہ گندم خریدنی جو خریدنے کھجوریں خریدنی جائز ہیں یہ کیا ہے یہ جائز ہیں لیکن جب کھجور کھجور کے بدلے میں خریدیں گے اس میں ادار جائز نہیں ہے جب گندم گندم کے بدلے میں خریدیں گے تو اس میں ادار جائز نہیں ہے لیکن روپے کے بدلے میں گندم خریدیں آپ یا ڈالر کے بدلے میں یا سونے کے بدلے میں تو ادھار کیا ہے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علی ستم نے غلہ خریدا یہودی سے الا عظرین ایک وقت تک یعنی کہ قیمت بعد میں دوں گا اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا وہ کیا کہ آپ نے کس سے خریدا ہے غلہ تو پتا چلا غیر مسلم کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں اس سے کچھ چیز خرید سکتے ہیں اس کو بیچ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سود کا لین دین کرتے ہوں آپ ان کو بھی کچھ چیز بیچ سکتے ہیں ان سے بھی کچھ چیز خرید سکتے ہیں یہودیوں کے بارے میں خود قرآن نے بتایا کہ سود لینے والے یہ کیا ہے سود لینے والے لیکن اگر ایسا آدمی مسلمان ہے ایسا آدمی کیا ہے مسلمان ہے تو اس سے اگرچہ آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کو سمجھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ تم کبیرہ گنا کا ارتکاب کر رہے ہو یہ چھوڑ دو لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بے کرتے ہیں تو یہ کوئی حرام نہیں ہے اس کے بعد و راہانہ من حدید کہ آپ علی السلام نے راہانہ اس کو گروی کے طور پہ دی کس کو یہودی کو کیا دی در عن زیرا حدید زیرا کس چیز کی لوہے کی زیرا کس کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مسلمان ممالک میں دوسرے ممالک میں احتجاجات بہت زیادہ ہوتے ہیں مظاہرے ہوتے ہیں اس میں لوگ پولیس والوں کے اوپر پتھر بھی پھینکتے ہیں تو پولیس والے بچاؤ کے لیے آگے اپنے کیا رکھتے ہیں ڈہال رکھتے ہیں لوہے کی یہاں پہ رکھتے ہیں یہ کیا ہے ڈہال اس کو کہتے ہیں زیرہ کہتے ہیں اس کو تو ورہنہو اور آپ نے اس یہودی کو کیا دی, دی من حدیدن لوہے کی ایک ڈہال دی زیرا دی اور دوسری حدیث میں آتا ہے جس کو انس مار کرتے ہیں کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے یہ کہاں کا واقعہ ہے مدینہ کا واقعہ ہے اچھا آگے دوسری روایت بھی پڑھ لیں اس کے ساتھ باری پھر مزید گفتگو کرتے ہیں وفی روایت اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کالت وہ فرماتی ہیں کون رضی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی تتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند جب کہ آپ کی ڈھال آپ کی زیرا گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس من شاعد جو کہ تیس سا کے بدلے میں اچھا جی کچھ مسائل کے تذکرہ میں نے کر دیا اب ایک مسئلہ یہ کہ کسی سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور قیمت نہیں دیتے تو کیا وہ آپ سے کوئی چیز بطور گروی لے سکتا ہے جی ہاں لے سکتا ہے یہودی نے آپ سے بطور گروی کیا لی ہے زیرہ لی ہے لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوگا کہ قرآن میں آیا ہے سورہ بکرا ایت نمبر دو سو ٹو ایٹ تھری کہ وہ انکن تم آلہ سفر ولم تجدو کا تی بن کہ جب آپ حالت سفر میں ہوں اور کسی کو آپ کیا دیں قرضہ دیں اور آپ کو کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو قرضے کا معاملہ تحریر کر سکے تو پھر آپ کیا کریں آپ ایک کوئی چیز گروی دے سکتے ہیں لیکن کیا کہا گیا کب دے سکتے ہیں سفر میں کیا کہا گیا کب دے سکتے ہیں آپ سفر میں فرمایا کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو کوئی لکھنے والا نہیں ملتا قرض آپ نے لیا دیا لکھنے والا نہیں مل رہا تو ایسی شکل میں کوئی چیز بطور گروی دی جا سکتی ہے تو ایسے پتا چل رہا ہے کہ یہ کام کہاں ہوگا سفر میں اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی علی سچنا نے کام کہاں پہ کیا ہے مدینہ, مدینہ, مدینہ میں اب کیا آپ یہ دعویٰ کریں گے نعوذ باللہ کہ قرآن اور حدیث میں تضاد اور ٹکراؤ ہے اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو منکرین حدیث ہوتے ہیں جن کا نبی علیہ السلام کی حدیث پہ ایمان اور یقین نہیں ہوتا ہمارا ایمان ہے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور نبی علیہ کی بیان کردہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وہ بھی حق یہ بھی حق دونوں میں ٹکراؤ نہیں, نہیں ہو سکتا تو جواب کیا ہوگا کہ کوئی چیز گروی رکھنا جائد ہے سفر کی حالت میں بھی اور حضر کی حالت میں بھی تو ایت میں سفر کیوں کہا گیا اس لیے کہ اس ایت سے پہلے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب آپ قرض کا معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیا کریں اس کو کیا کیا کریں لکھ لیا, لکھ لیا کریں پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی کیا کہا کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں لکھنے والا نہیں ملتا تو پھر گروی کے ذریعے بھی یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے تو سفر کے بارے میں گفتگو کیوں کی گئی کہ سفر میں لکھنے والا نہیں ملتا عام طور پہ تو کہا گیا کوئی بات نہیں اگر آپ کو لکھنے والا نہیں ملتا تو آپ کوئی چیز گروی رکھوا کر قرض لے سکتے ہیں آپ کوئی چیز گروی وصول کر کے قرض دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا آپ حضر میں نہیں کر سکتے اپنے گھر میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے اپنے شہر میں ایسا نہیں کر سکتے یہ مطلب نہیں ہے وہاں پہ سفر کا تذکرہ اس لیے آیا ہے کہ عام طور پہ سفر میں یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا نہیں ملتا تو دونوں سفر میں بھی اور ہضر میں بھی آپ قرض لیں اور کوئی چیز گروی رکھوائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس آخری ویسی بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جو یہودی سے جو لیے تھے ادھار پہ لیے تھے یہ واقعہ کب کا ہے آپ کے آخری ایام کا کیونکہ جب آپ فوت ہوئے ہیں تو اس حال میں فوت ہوئے ہیں کہ آپ کی ڈھال آپ کی ذرہ یہودی کے پاس تھی اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے وہ قرض ادا کر کے آپ کی ڈھال وصول کر لی تھی آپ کی ذرہ واپس لے لی, لی تھی تو اس عدی سے واضح ہوا کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے نہ ہوں مسلمانوں کو مسلمانوں کے گھروں سے نکالنے والے نہ ہوں ان کے ساتھ آپ خیر کا معاملہ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے لا لاحکم اللہ انلدین علمقاتم فدین ولم من دیارکم ان تبرحمۃقصۃ الرحیم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم جنہوں نے تمہیں تمہارے وطن سے نہیں نکالا اور تم سے کتال نہیں کرتے لڑائی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے بالکل نہیں روکتا کوئی پابندی نہیں آپ اس نے سلوک کریں ان کے ساتھ لیکن یہ بھی دیر میں رہے اس سلوک کرنا اور چیز ہے دلی محبت قائم کر لینا اور چیز ہے اس سے بچا جائے اس کے بعد حدیث نمبر تیرہ سو گیارہ ون, ون ون ون اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام امام بخاری ان ابی حرئی رضی اللہ عنہ قال قاد رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے جناب ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہر یور کبو بنافاقاتی ادا کا نمر ہونا اظہر کا میں یہاں پہ کیا سواری کہ سواری پہ سوار سواری پہ سواری, پہ سواری کی جا سکتی ہے پہلی سواری سے مراد جانور لے رہا ہوں اٹھنی وغیرہ صحیح. یعنی کہ سواری پہ سوار ہوا جا سکتا ہے بنافاقاتی اس پہ خرچ کرنے کے بدلے میں کا نا مرہ جبکہ جب وہ گروی رکھی گئی ہو اس کا کیا مطلب ہے ہم سب جانتے ہیں کہ قرض پہ کسی قسم کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور قرض دینا بہت عظیم عمل ہے بہت عظیم نیکی ہے اس کے بڑے فضائل ہیں ان کا تذکرہ آج ہی کے درس میں آئے گا انشاءاللہ کہ قرض دینا کتنی بڑی نیکی ہے لیکن قرض پہ فائدہ اٹھائیں گے تو پھر نیکی کی بجائے کیا بن جائے گا کبیرہ گنا بن جائے گا اللہ سے اللہ جنگ بن جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں سود کہتے ہیں تو قرض پہ فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں. نہیں ہے اچھا اب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے ایک کروڑ روپیہ دیا بہت بڑا قرض ہے اب آپ نے گروی کے طور پہ کیا رکھ لی اس کا گھر رکھ لیا اس کی کوٹھی رکھ لی اس کی زمین رکھ لی اس کے زیورات رکھ لیے اس کی گھوڑی رکھ لی اس کی بھینس رکھ لی نے اس کی گائے رکھ لی نے تو کیا ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو اصول کیا ہے کہ قرض کے اوپر فائدہ اٹھائیں گے تو سود بنتا ہے تو گروی رکھی ہوئی چیز پہ فائدہ اٹھائیں گے تو سود بنے گا اور یہ وہ سود ہے جو پاکو ہند میں عام ہے بہت سے کسان ایسا کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں قرض لیتے ہیں اور جس سے قرض لیتے ہیں اس کو گروی کے طور پہ کیا دیتے ہیں اپنا مکان یا اپنی زمین زری زمین دے دیتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے واپس کب کرے گا مکان زمین واپس کب کرے گا جب کرز کرز کرز کرز واپس مل جائے گا اب قرض دیا تھا ایک کروڑ روپیہ وہ بھی واپس لینا ہے اور پانچ سال دس سال پندرہ سال دو سال ایک سال زمین سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے تو یہ زمین سے فائدہ اٹھانا مکان سے فائدہ اٹھانا کیا بنتا ہے سود بنتا ہے یہ سود ہے تو یہاں پہ آپ حدیث دیکھیے پھر مزید گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر کہ آفرمار اللہ یور کبو بھی نا فقت ہی کا ہونا کہ سواری پہ سوار ہوا جا سکتا ہے اس پہ خرچ کرنے کے بدلے میں جب کہ وہ گروی رکھی گئی ہو سواری کا معاملہ مختلف ہیکس سے زمین سے سواری کا معاملہ مختلف ہے سے مکان سے سواری کو چارہ ڈالنا ہے سواری کو کیا ڈالنا ہے چارہ ڈالنا ہے تو اگر سواری جو بطور گروی آپ کے گھر میں موجود ہے اس کو آپ چارہ ڈالتے ہیں اور دیگر اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے تو جتنا مال خرچ ہو رہا ہے اسی قدر آپ سواری کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جتنا آپ کا خرچہ ہو رہا ہے اتنا فائدہ آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا وہ لبن در رہی یوش ربو بنافکاتی کا ہونا اور جانور کا دودھ یوش ربو پیا جا سکتا ہے بنافا اس پہ خرچ کرنے کے بدلے میں ادا کا نمر جبکہ وہ جانور کیا ہو گروی ہو آپ کے پاس گائے اور بھینس بطور گروی آپ کے گھر میں باندھ دی گئی ہے آپ اس کا دودھ اسی قدر پی سکتے ہیں جس قدر آپ کا اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے اچھا یہ آپ سوال کریں گے کہ پھر باقی دودھ کہاں جائے گا سوال بنتا ہے نا دودھ تو وہ دیتی ہے پندرہ کلو اور خرچہ آپ کا اس کے اوپر کتنا ہو رہا ہے دس کلو دودھ کے برابر ہو رہا ہے تو باقی پانچ کلو کا کیا بنے گا یہ پانچ کلو اگر آپ پیتے ہیں تو یہ سود ہے تو پھر کیا کریں گرا دیں نہیں گرائیں نہیں اس کو بیچ دیں آپ مثال کے طور پہ مارکیٹ میں ریٹ ہے ایک کلو دودھ کا کتنا سو روپیہ تو آپ پانچ سو کے بدلے میں بیچیں اور بیچ کے آپ اس کے مال کو پانچ سو روپئے دے دیں یا قرضے میں سے کاٹ دیں اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ وہ پانچ کلو دودھ بھی اپنے بچوں کو پلائیں تو پلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ سو روپیہ ادا کریں پانچ سو ہی ساڑھے چار سو نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جناب میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس لیے پچاس روپئے ریت ہو جائے میرے لیے نہیں نہیں ریت کریں گے وہ ریت سود ہوگی جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کے مطابق آپ چلیں اور یہی صورتحال حال ہے کس کی مکان کی یہی صورت ہے زری زمین کی مکان آپ کے پاس گروی ہے اب اگر آپ اس میں رہیش اختیار کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سود بن جائے گا تو کیا کریں آپ بجائے اس کے کہ وہ مکان ایسے ہی پڑا رہے اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن فائدہ وہ کس کو ملنا چاہیے مکان کے مالک کو ملنا چاہیے آپ خود رہش اختیار کرتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے دیکھیں کہ ایسے اس مکان کا اس مارکیٹ میں اس جگہ جہاں پہ موجود ہے کیا کرایہ بنتا ہے مثال کے طور پہ اس کا کرایہ بنتا ہے ایک مہینہ بیس ہزار پہ. تو بیس ہزار روپیہ مکان کے مال کو آپ دیں یا کرز میں سے آپ کاٹتے جائیں یعنی کہ کرز کتنا دینا تھا اس نے آپ کا مثال کے طور پہ ایک لاکھ روپیہ بیس ہزار روپیہ آ گیا تو آپ لکھیں اپنے پاس اور اس کو بھی بتا دیں کہ اب آپ کا اسی ہزار روپیہ رہ گیا دوسرے مہینے لکھیں کہ آپ کا ساٹھ ہزار روپیہ رہ گیا یا پھر اگر آپ خود اس مکان میں نہیں رہنا چاہتے کسی اور کو آپ بطور کرایہ دار بٹھا سکتے ہیں اور اس کا جو کرایہ آئے گا وہ اس کے مالک کے پاس جائے گا آپ کے پاس نہیں جائے گا آپ اس کو دیں کنٹرول آپ کا ہوگا کیونکہ مکان کا قبضہ آپ کے پاس ہے بطور گروی کنٹرول سارے کے سارا آپ کا ہی ہوگا تو اس انداز سے مکان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اسی انداز سے آپ زرعی زمین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ خود اس کو استعمال کرتے ہیں تو جو اس کا ٹھیکہ بنتا ہے جو اس کا کرایہ بنتا ہے اس کے مال کو ادا کریں یا قرض میں کاٹتے جائیں اور یا پھر آپ کسی اور کو دے دیں اور اس سے کرایہ لیں اور کرایہ اس کے مال کو دیں یا پھر آپ قرض میں کاٹتے چلے جائیں آپ کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد والدی یر کب وشرف ان اور اس کے ذمے جو اس پہ سوار ہوتا ہے سواری پہ گروی گروی شدہ سواری پہ اور اس کے ذمے ہے جو اس پہ سوار ہوتا ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے کیا ہے اس کے ذمہ خرچہ یہ کہ جانور جو ہے چونکہ اس کو چارہ دینا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خرچہ ہوتا ہو تو جو فائدہ اٹھا رہا ہے خرچ, خرچ بھی وہی وہ کرے گا خرچ بھی وہی کرے گا تو اس سے مراد کون ہے وہی جس کے پاس وہ جانور ہے بطور گروی جس کے گھر میں بندہ ہوا ہے کچھ علماء کرام نے کہا نہیں جی اس سے مراد وہ مالک ہے جو مالک ہے جس نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ کے گھر میں بھینس باندھی ہے آپ کے گھر میں اونٹنی باندھی ہے آپ کے گھر میں بکری باندھی ہے وہ جو ہے وہیں خرچ کرے گا اور وہی سواری کرے گا وہی دودھ پیے گا بھی پھر گروی کیا ہوئی اگر اس کا بھی کنٹرول ہے میرے گھر میں بینس اس کی اور میرے گھر میں باندھ کے گیا تھا بطور گروی اور یہاں پہ بھی اسی کا کنٹرول ہے تو پھر گروی کیا ہوئی تو اس لیے جن علماء کے نام نے موقف اختیار کیا ہے ان کا یہ موقف درست نہیں ہے یہاں پہ مراد وہی آدمی ہے جس کے گھر میں یہ گائے یہ بھی یہ بکری بطور گروی موجود ہے یہاں پہ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں سے کیا ہوئے تھے اور جو یہودی تھے اور مسلمان ہوئے تھے انہوں نے ایک آدمی سے کہا تھا اب مساثری کے بیٹے سے کہا تھا جو عراق میں رہ رہے تھے کہا تھا دھیان سے تم جس ملک میں رہتے ہو جس علاقے میں رہتے ہو وہاں پہ سود عام ہے اگر تم سے کوئی قرضہ لے اور قرضہ لینے کے بعد تمہیں کے طور پہ چارے, چارے کی بوری دے دے چارا وغیرہ دے دے نہ لینا یہ سود کرائے گا مطلب یہ ہے کہ قرض کے اوپر کسی قسم کا فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے قرض کے اوپر یہی فائدہ ہے کہ آپ کو اللہ سے بہترین اجر و سواب ملے گا تو آپ اللہ سے اجر و ثواب لیں بجائے اس کے کہ آپ اس سے اجر و ثواب لیں جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اس سے کچھ نہ لیں یہ آپ کا معاملہ کس کے کی ساتھ ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تو یہ تھے گروی کے تعلق سے چند مسائل اور اب ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد والی کتاب کی طرف یہ کیا کتاب ہے کتاب السانی القرد والحوالہ یہ ایک دوسری کتاب ہے معاملات مقصد ہمارا کون سا چل رہا ہے معاملات اور کتاب دوسری وہ کون سی ہے القرد والحوالہ قرض کے بارے میں والحوالہ اور قرض کو منتقل کرنے کے بارے میں قرض کو کیا کرنے کے بارے میں مثال کے طور پہ میں نے آپ کا قرضہ دینا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے میرا قرضہ دینا آپ اس سے لے لیں قرضہ میں نے آپ کا دینا تھا میں نے آپ کو اپنے سے کہیں اور منتقل کر دیا کہیں اور بھی دیا تو اس کے بارے میں یہ کتاب ہے اور اس میں پہلا باب وہ کہہ باب حفظ الاموال و اطلافیہ مال کی حفاظت کرنا اور اسے ضائع نہ کرنا مال کی حفاظت کرنا اور اسے ضائع نہ کرنا تو یہاں پہ حدیث نمبر تیرہ سو بارہ ون تھری ون ٹو ہاں ان کے سدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام بخاری عن ابی ہو رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ الناس احدہ اد ریدا من ومن اخذ رید و اطلاع اطلافہ اللہ جناب ابو رحرا سے ویت ہے وہ ویت کرتے ہیں نبی علی سط اسلام سے کہ آپ نے فرمایا جو لوگوں کا مال لے اس حال میں کہ وہ یہ مال ادا کرنا چاہتا ہو مال لیتے ہوئے نیت کیا ہو کہ میں واپس کروں گا قرضہ لیتے ہو نیت کیا ہو کہ قرضہ واپس کروں گا نیت صاف ہے نیت اچھی ہے نیت میں کوئی فطور نہیں ہے کوئی دھوکہ دینا نیت میں نہیں ہے تو من آخم واس جی لوگوں کا مال لے یرید ادا اس حال میں کہ وہ اسے ادا کرنا چاہتا ہو واپس کرنا چاہتا ہو تو عد اللہ عنہ تو اللہ تعالی اس کی طرف سے ادائیگی کر دے گا اللہ اس کی طرف سے کیا کر دے گا ادائیگی کر دے گا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی اس کی طرف سے دنیا میں ادائیگی کر دے گا یعنی کہ اللہ تعالی ایسے اسباب مہیا کرے گا اس کے لیے سانیہ فرمائے گا کہ وہ قرضہ واپس کرنے کے قابل ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ آخرت میں یہ کہ رود آخرت جب اسے پکڑ لیا جائے گا کہ اس نے قرضہ واپس نہیں کیا تو چونکہ اس کی نیت صاف تھی کوشش وہ کرتا رہا قرضہ واپس کرنے کی نہیں کر سکا جب لیا تھا تو اس کے ذہن میں تھا کہ میں واپس کرنے کے قابل ہوں میرے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ واپس کر لوں گا اور کوشش بھی کرتا رہا لیکن واپس نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف سے اس کو رادی کر دیں گے کس کو جس کا قرضہ دینا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا انعام دے دیں گے اس کو جنت میں کوئی اعلیٰ مقام دے دیں گے تو وہ پھر قرض جو ہے اس کو معاف کر دے گا تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے تو اس جملے کا مطلب یہ دنیا کے لحاظ سے بھی ادائیگی ادائیگی ہو سکتی ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے آخرت میں ادائیگی کر دے گا یریید و اطلاف آ اور جو لے کیا لے مال, مال جو لوگوں کا مال لے یریید و اس حال میں کہ اس مال کو ضائع کرنا چاہتا ہو اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہو واپس نہ کرنا چاہتا ہو تو رف اللہ اللہ ایسے شخص کو تبو برباد کر کے رہ دیں گے یہ جملہ بہت بھاری جملہ ہے جو لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں قرض لے کر واپس نہیں کرتے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لینا یہ درست نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے لیے شدید وعید ہے تو جن کی نیت خراب ہو اور خراب نیت کے ساتھ لوگوں کا مال لیں ان کے لیے یہ وعید ہے ان کے لیے وارننگ ہے قرض کا معاملہ ویسے بھی بڑا شدید ہے اس بارے میں ایک تو وہ روایت ہے جسے امام ترمدی اور ابن ماجہ اپنی اپنی کتب احادیث میں لے کر آئے ہیں ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے دو ہزار چار سو ٹو فور ون تھری کہ مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لڑکی رہتی ہے جب تک قرض ادا نہیں ہوتا اس کی روح کی یہی حالت رہتی ہے لڑکی رہتی کیا مطلب ہے اس کا علماء کرام نے اس عدیز کا ایک مختلف بیان کیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کا معاملہ کتنا شدید ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں اور وہ روایات آگے آنے والی ہیں کہ نبی علی اسلام اس شخص کا اس کی نماز زیادہ ادا نہیں کرتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جاتا اور وراثت میں اتنا ماض بھی چھوڑ کے نہ جاتا کہ جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکے تو آپ اس کی نماز زیادہ نہیں پڑھتے تھے لیکن لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دے دیتے تھے لیکن خود نہیں پڑھتے تھے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرض کا معاملہ کتنا شدید ہے اس کے بعد کتاب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ اسی موضوع پہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 1099 ہزار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ حدیث کیا ہے وہ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالن کہ فرمایا نبی علیہ سط اسلام نے کہ ان اللہ حرم علی کمکو کلات اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کرنا تم پہ حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی نہ کیا کرو وہ وا ادل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا زندہ دفن کر دینا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا اور یہ بھی حرام ہے وہ من لوگوں کے حقوق نہ دینا اور اپنے حقوق مانگنا اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور روکا ہے وکاری اہلکم اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کس چیز کو قیل وقال فضول گفتگو کرنا وکصلتا سوال اور بہت زیادہ سوال کرنا چاہے علم کے لحاظ سے علمی سوال بہت زیادہ کرنا فضول سوال کرنا یا مانگنا مراد بھی ہو سکتا ہے وہ ادا عطل اور آخر میں کیا ہے کہ اللہ تعالی مال ضائع کرنے کو بھی ناپسند کرتے ہیں تو مال ضائع کرنا یہ اس کا تعلق ہے ہمارے اس باب سے اس عدیث کے ان کے جو آخری لفظ ہے اس کا ہم سے تعلق ہے اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے تو بہرحال مال ضائع کرنے سے بچا جائے اپنا مال بھی اور کسی کا مال بھی اس کے بعد کتاب کے مولف لکھتے ہیں کہ آپ اب حدیث دیکھ لیں چودہ سو بھی وہ بھی اسی موضوع پہ ہے تو آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے ون فور سیون ون یہ کیا ہے یب روید کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا نبی علی ساط وسلام نے اللہ تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند کرتے ہیں ان کے تین کام تم کرو اللہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کرو اللہ کو پسند ہے تمہاری طرف سے اور تین کام تم کرو تو اللہ تعالیٰ کو برے لگتے ہیں کون کون سے کام اچھے لگتے ہیں فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو اور تقسیم ہونے سے بچو مسلمانوں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے متحد ہونا چاہیے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور ناپسند کیا کرتے ہیں قیل وقال فضول گفتگو کرنا سوال بہت سوال کرنا ویدات المال اور مال ضائع کرنا تو اسے پتہ چلا اپنا مال ضائع کرنا بھی غلط اور دوسروں کا مال ضائع کرنا بھی غلط اپنا مال ضائع کریں گے تو کیا ہے اسراف اور اسراف کرنے والوں کو قرآن نے کیا قرار دیا ہے شیطان کے بھائی قرار دیا اور مال کے بارے میں حساب ہوگا یہ مال آپ کے پاس امانت ہے روزے قیامت سوال ہوگا کہ مال کیسے حاصل کیا اور کہاں پہ استعمال کیا اور اگر کسی کا مال ہے تو پھر اور زیادہ ڈر جائیں کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا کسی کے مال کو ضائع کر دینا یہ درست نہیں ہے ضائع کرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں قرضہ لے کے آپ واپس نہ کریں یہ بھی مال ضائع کرنا ہے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں کمپنی کو نقصان پہنچانا مالی لحاظ سے ان کا مال ضائع کرنا ان کے آفس میں بیٹھ کے ان کے کرسیاں توڑ دینا ان کا ٹیبل توڑ دینا جس برتن میں آپ کے لیے چائے آتی ہے وہ کپ توڑ ڈالنا جو قلم آپ کو دیا گیا وہ قلم توڑ دینا انہوں نے جو بھی چیزیں آپ کو سرکاری استعمال کے لیے یا کمپنی کے استعمال کے لیے دی ہیں ان کو نقصان پہنچانا یہ بھی ان کا مال ضائع کرنا ہے آپ اگر سرکاری ملازم ہیں سرکاری جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کئی چیزیں ملتی ہیں تو وہاں پہ بھی مال ضائع کریں گے وہ بھی غلط اس لئے مال کو ضائع کرنے سے بچا جائے اور شریعت اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھتی ہے شریعت اس کو جرم سمجھتی ہے اس کے بعد باب نمبر دو یہ کیا باب ہے باب رسد المال ادا الدین مال خاص کر دینا کس کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے مال کیا کر دینا خاص کر دینا یا مال تیار رکھنا کس کام کے لیے قرض ادا کرنے کے لیے قرض ادا, ادا کرنے کے اتنا اہتمام کرنا یہ مراد ہے حدیث نمبر تیرہ سو تیرہ ایک تین خواہ اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے امام بخاری عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال رویت ہے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکان علی مثل الحدین اگر میرے پاس اہت پہاڑ جتنا کیا ہو سونا ہو اگر میرے پاس بہت پہاڑ جتن جتنی چیز سونے کی ہو تو یہ تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ اللہ یمر علی سُن کہ مجھ پہ تین راتیں گزریں اس حال میں کہ وندی مینو شعی میرے پاس اس گولڈ میں سے کچھ بھی ہو اللہ شی ان سوائے اس چیز کے ارسدہ جس کو میں خاص کر دوں گا کس کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے بڑی عدیم عدیث ہے اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ نبی علی الصلاۃ اسلام کس قدر یہ پسند کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں مال خرج کیا جائے ہم آپ کے بالکل برعکس ہیں مارے پاس جیسے جیسے مال آتا ہے ہم ویسے ویسے کنجوس بنتے چلے جاتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں میرے پاس پہاڑ جتنا سونا ہو تین دن گزرنے سے پہلے پہلے تین راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارے کا سارا گولڈ لوگوں میں تقسیم کر دوں گا اور میرے پاس صرف اتنا مال رہے گا جتنا مال قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگا تو ہمیں نبی علی السلام کے نقشِ قدم پہ چلنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں مسلسل مال خرچ کرتے رہنا چاہیے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس کے بعد اس حدیث سے پتہ چلا قرض کی ادائیگی کی اہمیت کا کہ ایک طرف آپ کہہ کہ رہے ہیں سارے کا سارا اوت پاٹ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا ساتھ کہہ رہے لیکن اتنے پیسے اپنے پاس رکھوں گا جتنے کس کس لیے ہوں گے قرض کی ادائیگی کے لیے ہوں گے تو پتا چلا کہ قرض کی ادائیگی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے قرض ادا ہوگا اس کے بعد صدقہ خیرات کرنا چاہیے پہلے کیا کریں آپ قرض ادا کریں ہاں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ قرض بھی ادا کر سکتے ہیں صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کریں جیسے اللہ کے سور نے اپنی مثال دی ہے کہ قرض رکھ لوں گا قرض گھر میں ابھی پڑا دیا نہیں ابھی لیکن باقی مال کیا کر دوں گا صدقہ خیرات کر دوں گا اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ صدہ خیرات بھی کر سکتے ہیں مسجد میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں حج بھی کر سکتے ہیں اور قرض بھی ادا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سارے کام کریں لیکن اگر قرض رہتا ہے عمرے کی وجہ سے حج کی وجہ سے آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ عمرے پہ چلا گیا تو قرض ادا نہیں کر سکوں گا حج پہ چلا گیا قرض ادا نہیں کر سکوں گا پھر پہلا نمبر کس کا ہے قرض پھر قرض کا پہلا نمبر ہے لیکن آپ کو پتا ہے میں ابھی عمرے پہ جا رہا ہوں ابھی حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے جب واپس آؤں گا اتنی دیر تک ایک مہینے بعد دو مہینے بعد فلاں جگہ سے پیسے ملنے والے ہیں تو اس سے قرض ادا کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں بلکہ اگر آپ قرض ادا کرنے کے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ قرض لے کے عمرہ کر سکتے ہیں کرز لے کے آپ حج کر سکتے ہیں کب جب آپ کو پتا ہے کہ میں قرض ادا کر لوں گا آپ کو اپنی آمدن کا پتہ ہے اپنے ذرائع کا پتہ ہے آپ کو یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ میں ادا کر لوں گا پھر انشاءاللہ کوئی قرض نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو بہرحال پہلے نمبر کس کا ہے پھر قرض کا نمبر پہلے ہے صدقہ خیرات اور یہ چیزیں بعد میں ہیں اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں ایک جگہ کہتے ہیں فدین صدقہ ولیطقی ولیبا کہ پہلے نمبر کس کا ہے قرض کا پہلا نمبر صدقہ خیرات کا نہیں ہے پہلا نمبر ہبا کرنے کا گفٹ دینے کا نہیں ہے پہلے آپ لوگوں کا قرض ادا کریں یہ نہیں کہ لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے قرض دینی نہیں رہے اور جناب والا آپ کیا کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں تحفے تائف دے رہے ہیں لوگوں کو اس کے بعد باب نمبر تین یہ باب کیا باب فضل اندار المصر تنگ دست کو مہلت دینے کی فضیلت جس کو آپ نے قرضہ دیا اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ اس کو مزید وقت دے دیں قرض کی ادائیگی کے لیے تو اس کی بڑی فضیلت ہے اس نے پیسے آپ کے دینے تھے چھ مہینے کے بعد اتفاق آپ کا یہ ہوا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ تنگ دست ہے پریشان ہے تو آپ ایک مہینہ اور بڑھا دیتے ہیں دو مہینے اور بڑھا دیتے ہیں چھ مہینے اور بڑھا دیتے ہیں اس کو مزید وقت دے دیتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے بڑی شان ہے اس کی حدیث نمبر تیرہ سو چودہ ون تھری ون فور میم اس عدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام مسلم عن ابی مسعود روایت کن سے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا نبی علیہۃ وسلم نے حوصی بارن ممکان قبل کم ایک آدمی کا حساب لیا گیا ان میں سے جو تم سے پہلے تھے جی جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک آدمی کا کیا کیا گیا حساب کیا گیا فلم یو جد لہو مین الخری تو کچھ بھی نہ ملی خیر میں سے اس کی اس کے اس, کے اس کی کوئی بھی چیز نہ ملی فلم یو جد اس کی کوئی چیز نہ ملی مین الخری خیر میں سے گناہ گناہ نیکی کوئی نہ ملی اس کے نام اعمال میں اللہ انکانسا لیکن وہ لوگوں سے معاملہ کیا کرتا تھا کیا معاملہ قرض لینا قرض دینا کیا کرتا تھا قرض دیا کرتا تھا لوگوں کو وکان موسن اور وہ کیا تھا مالدار تھا لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور کیا تھا مالدار تھا فقا نہ یا ہو تو اپنے خادموں کو حکم دیا کرتا تھا اینتجا وضو صر کہ وہ تنگ دستے سے کیا کریں درگزر کریں قال فرماتے ہیں نبی علی السلام قال اللہ اللہ تعالی نے فرمایا کس سے اپنے فرشتوں سے نہن حق و بدال من ہو ہم اس کے مقابلے میں درگزر کرنے کے زیادہ حقدار ہیں تجاوزو اس سے درگزر کرو تو یہ آدمی کیا ہے دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے نوکروں سے کہہ رکھا تھا اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کو قرض دیا گیا ہو اور وہ تنگ دست ہو تو اس کو کیا کیا کرو اسے درگزر کیا کرو اسے کیا, کیا کرو درگزر کیا کرو تو جب یہ آدمی اللہ کے پاس پہنچا اب اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں تھیں تو کیا کافر تھا پھر تھا مسلمان دلیل کیا ہے حالانکہ حدیث میں تو آیا کہ اس کے پاس کوئی خیر نہیں تھی تو سے بڑی خیر کیا ہوگی پھر جبکہ یہاں پہ آیا کوئی خیر نہیں تھی تو اس ادیس کو آپ سمجھیں گے قرآن کی آیات کی روشنی میں نبی علی سلات و اسلام کی دیگر احادیث کی روشنی میں قرآن کیا کہتا ہے ان اللہ یقف ربی و یک فرو ال کے شاہ کفر و شرک کرنے والے کے لیے جو کفر و شرک پہ فوت ہو جائے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کفر و شرک پہ نہیں تھا ایمان پہ تھا مومن تھا لیکن گناہ کرنے والا لیکن نفلی عبادات کم تھیں ایسے ہی آپ جانتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے نبی علی الساط والسلام سے ام المومنین عائشہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول علی سات اسلام فلاں آدمی ابن جدان وہ بہت سی نالمی کیا کرتا تھا فقیروں مسکینوں مسکنوں کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا کھانے کھلایا کرتا تھا فہل ذاکیا یہ چیزیں اس کو فائدہ دیں گی فرمایا نہیں اس نے ایک دن بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت کے قرار نہیں کیا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میرے گناہ مجھے بخش دینا تو کیا پتا چلا کفر و شرک کی حالت میں کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں ہوگا کفرو شر کی حالت میں کفر و شرک کرنے والا کفر و شرک پہ فوت ہو جائے چاہے اس نے پچاس عد کیے ہوں چاہے ساٹھ کیے ہوں چاہے وہ بیت اللہ کے متولی ہوں تو وہ کیا ہے جہنم میں جائیں گے نبی علی صنع نے اہل مکہ سے لڑائیاں لڑیں جہاد کیا جب کہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے ہاد کرتے تھے تو کرتے تھے ہادیوں کی خدمت کیا کرتے تھے تو لڑائیاں کیوں لڑیں کیونکہ مسلمان نہیں تھے تو یہ چیزیں ایمان کے بغیر فائدہ نہیں, نہیں دیتی ایمان ہو تو یہ چیزیں پہاڑ بن جاتی ہیں ایمان نہ ہو تو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی تو کیا فرمایا کہ تو ان لوگوں میں سے تم سے پہلے تھے ایک آدمی کا حساب کتاب کیا گیا فلم یو جد لہو خیری تو اس کے پاس خیر میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی گئی اس کے پاس خیر میں سے کچھ بھی موجود نہیں تھا جن اس کے نامہ اعمال میں اللہ قانخالاسا مگر بے شک وہ لوگوں سے اختلاط کیا کرتا تھا ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتا تھا ان کو قرض دیا کرتا تھا وقان موسراً اور وہ کیا تھا امیر, امیر, امیر تھا مالدار تھا فقان یا غلم ہو تو اپنے خادموں کو اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ ان تجا وضو نلم صرف کہ وہ تنگ دس سے کیا کریں درگزر کریں تو اس درگزر کرنے میں دو چیزیں آ جائیں گی کیا وقت ایک ہے وقت بڑھانا اور ایک ہے مکمل طور پہ معاف کر دینا یا آدھا معاف کر دینا کچھ کم کر دینا کسی نہ کسی طریقے سے نظر انداز کر دینا تو کالا فرماتی نبی علی اللہ علیہ قال اللہ تو اللہ تعالی نے کہا کس کہ سے فرشتوں سے نہنو احق کو بیدار ہم اس کے مقابلے میں درگزر کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں تجا وزو انہو اس آدمی سے کیا کرو درگزر کرو <تصفح> لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو قرض دیں اور سوچ نہ لیں تو ہمیں کیا ملا ہمیں کیا فائدہ ہوا جی یہ فائدہ ہوا آپ کو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہر دن کے بدلے میں آپ کو کتنا دور صبح ملتا ہے اور جب وقت آ جائے کون سا وقت قرض کی واپسی کا اور آپ اس کو مزید مولت دے دیں تو آپ کا ارزانہ کی بنیاد پر جو ثواب اور بڑھ جاتا ہے یہ ہے سود یہ ہے اضافہ جو آپ نے کس سے لینا ہے اللہ تعالی سے لینا ہے لوگوں سے کچھ نہ لیں نہ ہی لوگوں نہ ہی احسان جتائیں جس کو آپ نے قرض دیا اس پہ احسان جتائیں گے تو کیا ہوگا اپنی نیکیاں خراب کریں گے <تصفح> تو اب یہ پڑھیں حدیث نمبر کون سی تیرہ سو پندرہ ون, ون میم اس عدیس کو روایت کرنے والے امام کون سے امام مسلم ان عبد اللہ قطع روایت ہے جناب عبداللہ بن ابو قطع سے ان ابا له کہ بے شک ابو قطادہ نے ایک اپنے ایک قرضدار کو تلاش کیا فتوار انو تو وہ ان سے چھپ گیا کو تلاش کیا لیکن وہ کیا وہ اس نے کیا, کیا وہ چھپ گیا پھر ابو دادا نے اس کو پا لیا. مل گیا دوبارہ تو کہنے لگا مؤثر میں کیا ہوں بے شک میں تنگ ہوں فقال تو کہنے لگے کون ابو دادا آلہی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ تم تنگ دست ہوا آلہ وہ کہنے لگا اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں کیا ہوں میں تنگ دستوں کالا تو وہ کہنے لگے کون ابو رضی اللہ کہنے لگے سمعت رسول اللہ اللہ علیہ وسلم يقول بے شک میں نے سنا ہے نبی علیہ سات وسلام سے کیا فرما رہے تھے منسر راہو جی اللہ من کربیل جس کو یہ بات اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے قیامت کے دن کی ہول لاکیوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے پھل یونفی صنصر اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دس کو کیا دے سہولت دے اس کو مہلت دے اس کو وقت دے او یادا ان یا اس کو قرضہ معاف کر دے یا کیا کرے اس کو قرضہ معاف کر دے یعنی کہ مولد دے دے اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ قرضہ سرے سے معاف کر دے اگر کوئی کیا ہو تنگ دست ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود کی حرمت کا اعلان کرنے کے بعد اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ سود لینا اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ انکان ادو اسرتن فلاں رتن اللہ جس نے آپ کا قرضہ دینا اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ اس کو مولت دے دیں حتیٰ کہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں وہ خوشحال ہو جائے اور آپ کو قرض واپس کر دے وہ انتصد خیر اللہ کم ان کن اور اگر تم صدقہ کر دو کیا قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس کے لیے تو بہتر ہے ہی ہے اللہ کہہ تمہارے لیے بہتر ہے قرض دے کر قرض معاف کر دینا آپ کے لیے بہتر ہے اگر کوئی تنگ دست ہو تو, تو یہ اس کی باتیں ہو رہی جو تنگ دست ہے جو ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے بدماش اور ظالم اس کی باتیں نہیں ہو تو دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے قرض معاف کر دینے کی اور قرض یعنی کہ ادائیگی میں مولت دینے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو کتا رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے اور یہ حدیث بیان بھی کی ہے اس کے بعد باب نمبر چار باب حسن القضاء اچھی ادائیگی عمدہ طریقے سے ادائیگی عمدہ طریقے سے یعنی کہ قرض ادا کرنا اس کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر تیرہ سو سولہ ون تھری ون سکس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی ابھی رضی اللہ عنہ رویت ہے جناب ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان صلی اللہ عليه وسلم کہ بے ایک آدمی نبی علی صد اسلام کے پاس آیا یا اس حال میں کہ وہ آپ سے تقادہ کر رہا تھا مطالبہ کر رہا تھا کس کا آپ نے قرض کا یعنی کہ آپ نے اس سے کوئی چیز لی تھی بطور قرض اور بات کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے اونٹ لیا تھا بطور قرض کہ تم یہ اونٹ دے دو ہم بعد میں تمہیں اس کے بدلے میں اونٹ دے دیں گے تو ایک آدمی آیا نبی علی صحیح کے پاس یہ تقاضا کہ کے آپ سے تقاضا کر رہا تھا, کر رہا تھا. تو اس نے سخت کلامی کی قرض کا تقاضا کرتے ہوئے اونٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے اس نے گفتگو جو کی تھی سخت انداز سے کی فہم میں بھی اصحاب ہو. تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کے صحابہ نے اس کا قص کیا کیا مطلب اس کو پکڑنے لگے اس کو مارنے لگے اس کو ڈانٹنے لگے یہ کام کرنے ہی لگے تھے کہ نبی علیہ اسلام نے کیا کیا روک دیا اسے پتا چلا کہ صحابہ کے نام کس قدر نبی علی سد اسلام کی تعظیم کرنے والے تھے جو آپ کی تعظیم کرنے والے ہوں کیا وہ خود آپ کی توہین کریں گے جو دوسروں کو روکتے ہوں آپ کی توہین سے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی سخت جملہ بول دے تو اس کو مارنے کے لیے تیار ہوں اس کو ڈانٹنے کے لیے تیار ہوں اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں خموش تماشائی نہ بنیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود وہ آپ کی توہین کریں اس سے پتا کہ صحابہ کرام آپ سے محبت کرنے والے آپ کی تعظیم کرنے والے آپ پہ جانے نشاور کرنے والے تھے تو فہم اصحاب ہو تو آپ کے اصحاب نے آپ کے صحابہ نے آپ کے ساتھیوں نے اس کا کس کیا فقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعو اس کو چھوڑ دو یعنی کہ اس کو کچھ نہ کہو ڈانٹنا نہیں ہے مارنا نہیں ہے فعن علی صاحب الحق مقالہ کیونکہ صحب حق کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے صحب حق کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے بھائی یہ صحب حق ہے اس کا حق میں نے دینا ہے اس کا قرض میں نے دینا ہے یہ صحب حق ہے یہ قرض خواہ ہے قرض واپ... کہہ رہا کہ قرض میرا مجھے واپس کرو تو فرمایا جو قرض خواہ ہو جو سہب حق ہو جس نے اپنا حق لینا ہو اس کو تھوڑی بہت بات کرنے کا حق ہوتا ہے تو اس نے اگر کی ہے تو کرنے دو کوئی بات نہیں اور یہ کیا ہے یہ آپ کا اخلاق ہے یہ کہا آپ علی علیہ السلام کا اخلاق ہے ثم اکالا پھر آپ نے کہا آتوہ سنن مثل می اس کو دو اس کے اونٹ جیسا اونٹ اس کے اونٹ کی عمر کا اونٹ یعنی کہ جس عمر کا اونٹ میں نے اس سے لیا تھا اسی عمر کا اونٹ اس کو دو اگر میں نے لوٹ لیا تھا اس سے دو سال کا تو اس کو دو سال کا اونٹ دو اگر میں نے اس سے وہ اونٹ لیا تھا جس کی عمر تین سال تھی تو اس کو وہ اونٹ دو جس کی عمر کیا ہو تین سال ہو تو فرمایا آتو سنن متلا سن اس کو دو سنن ایک ایسی عمر کا اونٹ متھلا سن جو اس کے اونٹ کی عمر جیسا کی طرح ہو قالو انہوں نے کہا کنہوں نے صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اللہ کے رسول لالج امسلا ہم نہیں پاتے مگر ایسا اونٹ جو اس کے اونٹ سے بہتر ہے ہم خرید رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں تاکہ خرید کے اونٹ اس کے حوالے کریں لیکن جو اونٹ ہمیں مل رہے ہیں وہ اس اونٹ سے بہتر ہوتے ہیں جو اونٹ آپ نے اسے لیا تھا امثل کا من کیا افضل کہ ہم نہیں پاتے مگر ایسا اونٹ جو اس کی اونٹ سے کیا ہے افضل ہے بہتر ہے فقالت آپ نے کہا آتو ہو اس کو دے دو خریدو اور اس کو دے دو فعین خیری کم احسن کم کیونکہ تم میں سے ادائیگی کے لحاظ جو سب سے اچھا ہے وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے کا اسم کیا آحسنا کم کیونکہ جو ادائیگی کے لحاظ سے تم میں سے سب سے اچھا ہے جو انسان وہ منخیری کم وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے تمہارے عمدہ ترین لوگوں میں سے ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ قرض لیں تو اس کی ادائیگی عمدہ طریقے سے ہونی چاہیے جس نے آپ کو قرض دیا ہے وہ آپ کا موسن ہے اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ واپسی بھی اس کے ساتھ کیا کریں نیکی کریں تو کیا یہ سود نہیں بنے گا یعنی کہ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اس جو اونٹ لیا تھا مثال کے طور پہ وہ ہو چالیس درم کا اور واپس کیا پچاس درم کا تو کیا یہ دس درم سود نہ بنے کیوں کیسے نہ بنے یہ سود نہیں ہے کیوں کیونکہ جب آپ نے اونٹ قرض کے طور پہ لیا تھا تب ایسی کوئی شرط طے نہیں ہوئی تھی تب یہی تھا کہ جیسا اونٹ لیا ویسے ہی واپس کرنا ہے لیکن جب واپس کرنے کی باری آئی ہے تب اپنی مرضی سے اس سے بہتر اونٹ دیا ہے جو لیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر کسی سے ایک لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے جب آپ آخری کس دینے جائیں گے تب اگر آپ اپنے ساتھ مٹھائی کا ڈبا لے جاتے ہیں یا کپڑوں کا ایک سوٹ لے جاتے ہیں اس کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی ارج نہیں ہے لیکن جب آپ قرض دے رہے ہوں تبھی ایسے اشارے کرنا یا جب اس نے آپ کا قرض جن دنوں لیا ہوا اور واپس نہیں کیا ان دنوں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں فائدہ اٹھانے کی ایک شکل یہ بھی ہے میں یہاں وارنگ دینا چاہوں گا کئی لوگ غور نہیں کرتے اس پہ یہ بھی قرض کی سود کی شکل ہے کیا کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ کیا ہے الیکٹریشن ہے بجلی کا کام جانتا ہے کاروباری ہے تو میں اس سے اپنے گھر کا کام لیتا ہوں پہلے نہیں لیا کرتا تھا جب سے قرضہ دیا تب سے لے رہا ہوں اور اس کو اس کی مزدوری نہیں دیتا کیوں میرے ذہن میں کیا کہ میں نے قرضہ دیا ہوا اس کو یا مزوری دیتا ہوں تو اتنی نہیں دیتا جتنی بنتی ہے کیوں کیونکہ میرے ذہن ہے کہ میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے تو یہ بھی قرض پہ فائدہ اٹھانا ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو بہرحال ادائیگی میں آپ کو عمدہ ہونا چاہیے اور اس حدیث سے آپ کے اخلاق کا پتہ چلا اس کے بارے میں گفتگو پہلے ہو چکی ہے اب کیا باب نمبر پانچ باب وق من قرض میں سے کچھ معاف کر دینا یہ مستحب ہے قرض میں سے کچھ معاف کر معاف کر دینا وحبتی ہی اور قرض کو کیا کر دینا ہبا کر دینا کچھ کو یا سارے کو کیا کر دینا ہبا کر دینا آپ کہیں جاؤ بھائی تمہیں معاف کیا جاؤ میں نہیں دوں گا تو یہ مستحب ہے قرض کم کر دینا یہ بھی مستحب ہے اور سارا معاف کر دینا ہبا کر دینا یہ بھی ٹھیک ہے حدیث نمبر تیرہ سو سترہ کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں ان کا مالک روایت جناب کاب مالک سے یہ ان تین صحابہ کے نام میں سے ایک ہیں کن میں سے جو تبو کی لڑائی سے پیچھے رہ گئے تھے اور جن کے پاس کو اضر نہیں تھا اور پھر ان تینوں کا بائیکاڈ کیا گیا پچاس دن تک اور حالت یہ ہو گئی کہ مدینہ کے زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا مشکل ترین ایام تھے ان کی زندگی کے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو یہ ہے مقابل مالک وہ کہتے ہیں کہ ال تقادہ ابن اب حضرت دئین کان الہو علیہ فل المسجد کہ انہوں نے تقاضا کیا مطالبہ کیا کنہوں نے کاب نے سے ابن ابھی حضرت سے جن کا نام ہے پورا عبداللہ بن ابھی حضرت الاسلامی. عبداللہ بن ابھی حضرت اسلامی. ان سے مطالبہ کیا کس کا دئی نہو دئی نرض کا کان لہو جو ان کا تھا کن کا کاب کا الحیح اس کے ذمے کس کے عبداللہ بن نبی حضرت کے کام پہ مطالبہ کیا مسجد میں ان یعنی کہ کا بن بھی مسجد میں ہے اور عبداللہ بن نبی حضرت یہ بھی مسجد میں ہے اور کاپ عبداللہ اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں اپنے قرض کا جو دینا تھا کس نے, عبداللہ نے؟ تو ان نے فرطفات کیا ہو گئیں بلند ہو گئیں حتی سمیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ انہیں سن لیا کس نے نبی السلام نے وہی فی بیتی جب کہ آپ اپنے گھر میں تھے وعدے اتنی بلند ہو گئیں کہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئیں جب کہ آپ اپنے گھر میں تھے یہ کون کہہ رہے ہیں کاب اس کا مطلب یہ ہے کہ کاب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم آسا واسطے گفتگو کرتے تو پھر اللہ کے رسول تک آواز نہیں پہنچنی تھی ایسے ہی ہے نا تو آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الدوۃ اسلام سب کچھ جانتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری آوازیں سن رہے ہیں جبکہ آپ اپنے جب زندگی میں تھے تو ایسا نہیں تھا تو کہہ رہے ہیں کہ آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ انہیں کس نے سن لیا نبی علیہ السلام نے وہ فی تھی جب کہ آپ اپنے گھر میں تھے خارا جا تو آپ ان دونوں کی طرف نکل کر آئے کاپ اور عبداللہ کی طرف نکل کر آ گئے کاشفا سجفا ہی اچھا نکل کر کہاں پہنچ گئے فرمایا یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا یعنی کہ اندر کے کمرے سے نکل کر آپ دروازے تک آ اور پردہ ہٹایا اور وہ دروازہ وہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا تو پردہ ہٹایا سجف کا میں کیا پردہ فلادا تو آپ نے آواز دی یا و اے کاب الا لبئی یا رسول اللہ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول تو کب لبیک کہا ہے جب آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد لبیک یا رسول اللہ کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی علیہ السلام میری آواز سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موجود ہیں حاضر ناظر ہیں تو یہ غلط ہے بالکل غلط عقیدہ ہے لیکن یہ عقیدہ رکھے بغیر اگر کبھی آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ مثال کے طور پہ غیر مسلم توہین کرتے ہیں نبی علیہ اللہ کی گستاخی کرتے ہیں تو آپ ان کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں آپ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اور آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے کافروں کو سنانا ہے کہ ہم اپنے نبی کے دفاع کے لیے تیار ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے سعودی عرب میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں لبے رسول اللہ لیکن ان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے گاڑی کے پیچھے لکھ دیتے ہیں لبے کی اللہ کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن پاکو ہند میں عام طور پہ یہ نعرہ لگانے والے جو ہوتے ہیں ان کا عقیدہ غلط ہوتا ہے تو جس عقیدے سے یہ کہتے ہیں تو وہ غلط ہے کالا تو آپ نے کہا وام دئی نکا اپنا یہ جو قرض ہے اپنا اس میں کچھ کمی کر دو اپنے قرض میں کیا کر دو کچھ کمی کر دو کچھ معاف کر دو مین کیا ہو جائے گا تب کچھ اپنا کرز جو ہے کچھ معاف کر دو او ملی اور آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کن کی طرف کعب کی طرف اشارہ کیا تھا ای الشطرہ آدھے کا اشارہ کیا مثال کے کی طور پہ آپ نے ایسا کیا ہوگا تو آپ نے جو اشارہ کیا اس اشارے کا مطلب تھا کہ آدھا قرض معاف کر دو کالا تو انہوں نے کہا کنہوں نے جناب کعب نے کہا لقد فال تو یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں نے کام کر دیا یہ نہیں کہا کہ کر دوں گا کیا کر دیا یہ ہے ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو ادھر حکم آیا اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں میں نے ایسا کر دیا قال تو آپ نے کہا کس سے دوسرے آدمی سے وہ کون عبداللہ عبداللہ بن نبی حضرت ان سے کہا کم کھڑے ہو جاؤ فق ہی تو اس کو ادا کرو کیا جو باقی اب وہ ادا کرو اب ٹال مٹول سے کام نہ لو یعنی کہ آدھا میں نے تمہارا معاف کروا دیا ہے باقی عطا فوری طور پہ ادا کرو تو اس سے پتہ چلا کہ قرض میں کمی کر دینا قرض ہبا کر دینا قرض معاف کر دینا یہ بہت عظیم عمل ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نے کاب بن مارک سے کہا کہ کام کر دو اور اس بارے میں دیگر روایات بھی آتی ہیں شاید ان میں سے کچھ آگے بھی آئیں اور شاید ان کا تذکرہ کرنے کا اندہ درس میں مجھے بھی موقع مل جائے آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ بعد والی حدیث کچھ لمبی ہے اللہ رب العزت یہ مسائل ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے لوگوں کو یہ مسائل بتانے کی توفیق دے اللہ کرے کہ ہم اللہ کے پاس ایسی ایسی حالت میں پہنچیں کہ ہم نے کسی کا ایک روپیہ بھی نہ دینا ہو بلکہ ہم اس حال میں پہنچے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رکھا ہو اللہ کی راہ میں مال لگا رکھا ہو اور یہ مال قبر میں بھی ہمارے کام آئے اور آخر میں بھی ہمارے کام آئے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی مالی پریشانیاں دور فرمائے دیگر پریشانیاں دور فرمائے اور فوج شدہ مسلمانوں کو اللہ تعالی اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے ان کی قبریں اللہ تعالی منور فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی استقامت کے ساتھ اور خیر و سلامتی کے ساتھ یہ دورہ مکمل کرنے کی توفیق دے جتنے بھائی اس دورے میں شریک ہیں تعاون کرنے والے ہیں سننے والے ہیں سب کی حاجتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور پوری فرمائے اور سب کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ استقامت اور صابت قدمی دے سب کے اولاد کو اللہ نیک بنائے سب کو اللہ صبح تندرستی سے نوازے جن کے پاس اولاد نہیں اللہ انہیں نیک اولاد دے جن کے پاس جاب نہیں اللّہ ان کو جاب دے ان کو اللہ رزق دے و آخدہ وانا الحمد اللہ رب العالمین